بلندر اقبال بولے آئے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہے مملکت ہند میں ترف تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد آزاد ربد قانون کا نام نہیں لے آزاد دے دے, ہے مسلمان کی تھی عزت اگر تے کیس بڑھ کے تینوں اندر تن اندر دزاد جو نال جنگ دی سوچ رکھے یار کافر دہشت کرواز بلند کرے تو تینوں آخیا جا انتہا پسند चुप के अंदर छत्ता जाता है इन इस्लाम की आजादी इस्लाम आजाद हों चोर, ना। ना। चोर कई सही चोर कई बिचारे एवं फले चोर एवं फले महल किसी की दुश्मनी दे दुश्मनी भीत चढ़ गए रिश्वत लगी तो पैसे ने फरवा छाया پوس مقابلے گولہ شکار ہو کے بنے جانے چور دیکھا کٹیا جا سوجو نہیں فرمائی تال خون ہلا خون پیماری کو مصطفیٰ ددین خالی حسین بھی قربانی نہیں چاہتا بھی قربانی ہے میرے مستفا فرمایا ہے جس بندے نے دل کے اندر یہ تمنا نہیں رکھی شہادت دی حسرت نہیں رکھی شہادت دی منافق کی موت مرے گا